اور ہم نے اسمان اور, زمیں اور جو کچھ ان کے درمان ہے بیکار نہ بنائی یہ کافروں کا گمان ہے تو کافروں کی خرابی ہے آگ سے